سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الحکیم آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تصبیح کی ہے اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک لین امن چپول نسالوں اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو چناہ چپولوں میں لسالوں اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں بنیا نو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ وا اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدی القوم اور وہ وقت یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میرے قوم کے لوگوں تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں پھر جب انہوں نے ٹیڑ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا اور اللہ نافرمان فرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا وَإذ طال اسمه احمد فَلَمَّا بِالْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحرٌ مُبِينٌ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ نے مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ واللہ لا اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے هو ارسل الحق على ولو وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے بن علی اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے تو امنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو یاغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدم ذالک الفوز العظیم اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے یہی زبردست کامیابی ہے وبشر اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح جو ان قریب حاصل ہوگی اور اے پیغمبر ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو دوینا سور اللہ کم کال ایس نمر یا ملیل ہواری کم کال ایس نر یا ملیل الله كما قال عيسى مريم من اواری کال الواری نہ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 اسی طرح جیسے عیسیٰ نے مریم علیہ السلام نے ہواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہیں جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے ہواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آئے